بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنا ہے تو قرآن پاک کی دونوں قسم کی آیات پر غور و فکر کیا جائے آیات شرعیہ اور آیات قونیا آیات شرعیہ کس کو کہتے ہیں آیات شرعیہ قرآن پاک میں ان آیات کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے وجود کی اپنے توحید الوحیت توحید ربوبیت توحید اسما وصفات ہاں کے ذریعے اپنا تعارف کروایا ہے اپنی پہچان کروائی ہے ہیں ان تمام جیسے کہا گیا اللہ غفور ہے اللہ شکور ہے اور اس سلسلے میں اگر غور کیا جائے تو بہت ساری آیات شروع سے آخر تک قرآن میں کم سے کم سورت الحشر کا آخر رکو و اللہ الخال البر المصور آپ کو ہٹانے ساری چیزیں جب پہلے پارے کو آپ دیکھ لیں سورت الفاتح کو الحمد للہ رب العالمین اللہ نے اعلان کر دیا الحمد للہ ساری تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رب العالمین اللہ تعالیٰ سارے جہاں کا رب ہے سارے جہاں کا آ آ آ مالک ہے دیکھیں یہ اللہ رب العالمین بتاط خود اپنے سے بتا دے رہا ہے یہ ہے آیات شرعیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ العالمین الرحمن الرحیم دیکھیں اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے اس قسم کی جو آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین اپنی توحید اپنی ذات و صفات اپنی توحید الوحیت ربوبیت عصما و صفات اپنی خوبیاں اللہ تعالی بیان کر دیتا ہے ان پر ہمارا ایمان ہو ان کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ جب اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں صرف اللہ ود شریف کے لیے ہم اس کو سمجھیں توحید ہمیں سمجھ میں آ جائے ہمارا عقیدہ درست ہو جائے مثال کے طور پر دیکھو اللہ نے فرمایا الحمد ولہ ساری تعریفیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے پتہ چل گیا کائنات میں اللہ تعالی کے علاوہ کوئی حمد کا مستحق نہیں اب حمد کس کو کہتے ہیں باسو میں آ جائے گی حمد کہتے ہیں حمد کہتے ہیں دو لفظ عربی میں آتا ہے حمد اور مد حمد اور مد حمد کہتے ہیں کہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں جس چیز کی جس ذات کی آپ تعریف کریں گے تو اس کی کسی نہ کسی خوبی اور کمال کے بنا پکڑیں گے جب تک کسی کے اندر کوئی خوبی کوئی کمال نہیں ہوگا آپ کبھی اس کی تعریف نہیں کریں گے تو تعریف حمد کہتے ہیں عربی زبان کے اندر کہ جس چیز کی آپ تعریف کر رہے ہیں جن چیزوں کی بنا پر اس کی تعریف کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں اس کی اپنی ذاتی ہوں کسی کی دی نہ ہوں اس کو کہا جاتا ہے حمد آپ کسی کے علم کی بنا پر کسی کی تعریف کریں آپ کسی کے خوبصورتی پر کسی کے تعریف کریں آپ کسی کے قوت اور طاقت کمال پر تعریف کریں مد تو کر سکتے ہیں لیکن ہم اس وقت ایسے انسان کی کر سکتے ہیں اس چیز جب کی جبکہ یہ ساری خوبیاں جس بنا پر آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی اپنی ذاتی ہوں اب آپ دیکھیں کائنات میں ایک ہی ذات ہے جس کی ساری خوبیاں اپنی ذاتی ہیں کسی کی دی ہوئی نہیں ہیں وہ ہے اللہ وحدہو لا لاشریف اللہ تعالی علیم ہے تو اس کا علم اپنا ذاتی ہے دنیا کے سارے لوگ عالم بنیں گے جب اللہ تعالی ان کو علم دے گا تب دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا عالم ہوگا اس کا علم اللہ تعالی کا دیا ہوا ہے اسی لیے اللہ تعالی دیتا ہے اور کبھی چھین بھی لیتا ہے کسی مالدار کی مالداری تعریف کریں گے تو مالدار کا مال بھی اللہ تعالی کا دیا ہوا ہے لیکن اللہ تعالی کیا جتنی صفات ہیں جتنے خوبیاں ہیں جس بنا پر تعریف کرتے ہیں شیو کائنات میں اللہ آباد لا شریک ہے جس کی ساری خوبیاں سارے کمالات اپنی ذاتی ہیں کسی کے دیے ہوئے نہیں ہیں میں یہ کہتا ہوں اگر انسان صرف حمد کے لفظ پر غور کر لے جو آئے شرعیہ ہے الحمد ولہ ساری تعریفیں اللہ رب العی انسان کے <تصفح> ساری تاریخیں انسان کی اللہ تعالی کی اپنی ہوئی ہیں اب انسان اسی آیت پر غور کر لیا آیت شرعیہ میں سمجھا رہا تھا کہ جب کائنات میں جتنے بھی چیزیں ہیں ہر چیز کو جو کچھ ملا وہ اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا لیکن اللہ رب العالمین کی صرف ایک ذات ہے کہ اس کی ساری چیزیں اپنے اندر ہیں اپنے اپنی ہیں کسی کی دہ بھی نہیں جس ذات کے, کے ہاتھ میں سب کچھ ہو اور جیسی وہ چیز الحمد دو جس کو اللہ نے سرد بہ اللہ ممال کل ملک اتل ملک کا منتشا وہ تنظی منتشا وہ تو عزل و منتشا تو بلو منتشا خیروں کا مال کل ملک ملک منتشا یعنی انسان کو اگر بادشاہت اور عزت بھی مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے دینے سے جب اتنی شفات والا ہے اللہ تعالی۔ بیانا ہے ان آجات پر انسان غور کرے تو پتا چلے گا سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں مخلوق کے ہاتھ میں کیا ہے لینے کا دینے کا سارا اختیار ساری قوت و طاقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اسی لیے وہی تعلیم کا مستحق ہے جب اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اس طرح کا علم ہمارے پاس ہو اور انسان کے پاس ایسی معلومات ہوں آیات شرعیہ سے علم حاصل کریں تو کبھی انسان کا عقیدہ خراب نہیں ہوگا صحابہ کرام نے اسی طرح سے سمجھا تھا اسی لیے کبھی صحابہ کرام نعود باللہ شرک نہیں کیے جب یہ اللہ تعالی کا علم آیات قونیہ آیات شرعیہ سے ہم نے حاصل کرنا چھوڑ دیا دوسرے علوم سے حاصل کرنے لگے اب ہمارے یہاں شیر کی, کی کوئی انتہار رہی نہیں گئی شاید ایک اللہ کی عبادت کرنے والے کم ہوں گے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والے زیادہ ہوں گے یہ تو بات چل رہی تھی الحمد للہ آگے آپ پڑھیں رب العالمین پھر اللہ کے ساتھ تو ربو بھی ہے. رب العالمین پوری ایک عالم نہیں آلم کی جمع ہے عالمین سارے کائنات سارے عالم کے سارے جہاں کے ایک ایک چیز کی نگرانی کرنے والا پرورش کرنے والا اللہ وباد اللہ ہے اگر آپ آیات شرعیہ پر کس طرح سے غور کریں گے تو پتا چلے گا ایک ہی ذات کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے ہاں جو خالق مالک رادک ہے اس کے علاوہ کائنات میں کسی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے اور یہ پوری صورت سوت الفاتحہ اسی لیے اس کو ام القرآن کہا گیا ہے ام کہا گیا ہے اور اسی طرح سے ہم نے دوسرا حوالہ دیا اگر آپ غور فکر کریں اللہ الخال المصور آپ سورت الحشر کی آخری آیات اللہ تعالیٰ کے ساری سے بہت ساری صرف کا تذکرہ ہے ان کو کہا جاتا ہے آیات شرعیہ ان سے ان پر غور فکر کرنا ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا اور اللہ نے کیا اپنی خوبی کیا اپنی صفات اپنا کیا کمال بیان کیا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھنا یہ عقیدے کی اصلاح کا اور عقیدی کی بنیاد مضبوط کرنے کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہوگا یہ علم ہے اور دوسری آیات جو ہیں کہا جاتا ہے آیات کونیا آیات کونیا کیا ہیں یعنی اللہ رب العالمین کے کوئی خوبی اس میں بیان نہیں کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے اپنی خوبی نہیں بیان کیا بلکہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوقات پیدا کی مخلوقات توحید کے لیے عقید توحید کے لیے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بندوں کو حکم دیا کہ ان مخلوقات پر غور کرو ان مخلوقات پر غور کرو کہ تب اللہ تعالیٰ کے متعلق تمہیں سمجھائیں اللہ ہے کیا چیز اللہ ہے کون سی دات اسی لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کونیاں جو ہیں ان پر بھی غور فکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ان پر تدبر و تفکر کرنا یہ بھی بے انتہا ضروری ہے اسی لیے قرآن پاک مندر دیکھیں جگہ ب جگہ اللہ رب العالمین نے خاص طور سے کبھی موقع ملے اے سورہ آل عمران کے آخری رکوع ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لا آیات للی الالباب الذين یذکرون الله قیامهم وقعودهم وعلى جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقتا ھذا باطلا سبحانك فقینا عذاب النار ان آیات پر پورا رو اللہ نے پڑھا اسی لیے نبی علیہ سراب شام حدیث کے اندر آتا ہے صحیح بخاری کی روایت جب رات کو تحجد کی نماز کے لیے اٹھتے یا کسی اور کام کے لیے آپ سہن میں آتے تو سب سے پہلے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھتے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھتے اور پھر نظر اٹھانے کے بعد پڑھتے ان نفی حل کی سماوات وقت ال الباب الدین اللہ قیام ہوا قدا والا جنوب ویا تفک کرونا فی حل کی سماوات وب یہ جمن آیا ہوا ہے ویا کرونا اور عقل مند جو ہیں وہ زمین اور آسمان اس کے درمیان کے تمام مخلوقات پر غور کرتے ہیں فکر کرتے ہیں تدبر اور تفکر کرتے ہیں صرف اس بنا پر تاکہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات آجات کونیا سے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرے اسی لیے ہمیشہ انسان کے واجبات میں سے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کونیا پر بھی غور کرے رب العالمین نے قرآن پاک صورت تجاریات کے اندر فرمایا وفیل عردی آیات اللم وفیل عردی آیات علم اے لوگوں زمین پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اپنے وجود کی اپنے معرفت کی بہت ساری آیات اور بہت ساری علامتیں اور نشانیاں رکھی ہیں وہ فی الآ العلم زمین پر یقین کرنے والوں کے لیے بہت ساری علامات اللہ کی معرفت اور اللہ کی ذات و صفات پر یقین کرنے کے لیے توحید ربوبیت توحید الوحیت اور توحید اسماوت صفات پر یقین کامل اور صحیح معلومات کے لیے زمین پر بڑی علامت و نشانی اللہ تعالیٰ نے کا مقرر کر رکھی بلکہ آگے فرمایا وہ کم افلا تب میرے بندو خود پورا تم کو جو میں نے پیدا کیا ہے تمہاری پیدائش تمہارا پورا جسم جو ہے وہ بھی آیا قونیہ کا ایک بہت بڑا مرکز ہے اپنی ذات پر غور کرو جب بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اسی لیے ہمیں اپنی ذات پر بھی غور کرنا چاہیے تاکہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو سکے یہ ہے آیات کونیہ اور آیات شرعیہ ہمیں آیات کونیہ کو پر غور و فکر کرنا ہے اور ان کی صحیح معلومات ان کی تفصیل کا مطالعہ کریں تفسیر ان کی تفصیل پڑھیں پران پاک کا ترجمہ ہے آپ ترجمے پر غور کریں تفسیر پر غور کریں اور ان آیات شرعیہ اور کونیا کے متعلق جو نبی رہے سام کی احادیث صحابہ کرم کے آثار اور مرہج سلف کی جو تفسیرات ہیں ان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو واقعی آپ کا علم توحید کے متعلق آپ کی مارفت اتنی حاصل ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرما برداری کرنے پر مجبور کرے اور اللہ تعالیٰ نے جو واجب قرار دیا ہے اس وجوب سے آپ بری وہ ہو جائیں گے آپ آیات شرعیہ بھی پڑھیں اور آیات کونیا بھی پہیں اور ضرور انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور کرنے پر اپنا توحیدی علم ایمان خالف اور عقیدے صحیح ہمیں نصیب فرمائے گا اللہ تعالی سے دعا کرو اللہ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے باقی اگلے درس میں اکول قوردہ وہ استخص اللہ